لدین ا منز کرو نعمت اللہ علیہ اے ایمان والوں اللہ کی نعمت وہ یاد کرو جو اللہ نے تم پر فرمائی از جا کم جنو جب تمہارے اوپر کئی لشکروں نے حملہ کیا قبیل قریش قیس قوریزہ بنی ندیر اس طرح کے کئی قبائل نے مل کر شوال چار یا پانچ ہجری میں مسلمانوں پر مدین منورہ پر اس طرح حملہ کیا کہ ان کا یہ خیال تھا کہ مل کر اس اسلامی ریاست کو ختم کر دیں بس ہم نے بھیجا علیہ ان پر ہوا کو بھیجا وہ جن لم اور ایسے لشکر اتارے جو تمہیں نظر نہ آئے تم انہیں نہ دیکھ سکے وہ کہنا بیمار کا مدون اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں کو دیکھنے والا ہے زوردار آندھی چلی اور سخت سردی یہاں تک کہ وہ آندھی کی ہوا جب مسلمانوں کے خیموں میں آتی تو نرم ہو جاتی اور جب ان کے خیموں کے پاس آتی تو ہر چیز کو اڑا دیتی یہاں تک کہ ہنڈیا اور اس طرح کی چیزیں چھوٹی ہیں اونٹ بھی ہوا میں اڑنے لگے اور یہ کافر آخرکار چوبیس دن کا محاصرہ کرنے کے بعد پھر وہ مکے کی طرف بھاگے ات جا کم مین جب یہ کافر تمہارے پاس تمہارے اوپر سے آئے وہ من اص والا اور تمہارے نیچے سے آئے یعنی چاروں طرف سے آئے و ازل اب اور جب آنکھیں چھٹک کر رہ گئیں تم گھبرا گئے وہ بالاغتل قلوب اور دل گلے میں آ گئے تن اب نونا اور تم اللہ کے بارے میں مختلف قسم کے خیالات کرنے لگے ایک خیال تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری مدد فرمائے گا ایک خیال یہ تھا کہ کسی گناہ کی وجہ سے اگر اللہ ناراض ہو گیا تو کہیں آج دشمن ہم پر حاوی نہ آ جائیں مختلف قسم کے خیالات تھے امید و خوف کے خیالات یہی <تصفح> وہ مقام تھا کہ مومنوں کا امتحان لیا گیا اور ان کی محبت اور ان کے جذبے کو آزمایا گیا وہ زلزلو زلزال شدیدا اور بہت زور کے ساتھ مومنین ہلا دیے گئے اور ان پر خوف تعریف ہوا لیکن جو سچے مومن تھے وہ اس حال میں بھی ثابت قدم رہے وہ ان یقول اور یاد کرو جب منافقوں نے کہا جو مدینے میں تھے وہ لدی نفی قلوب اور ان لوگوں نے کہا جن کے دلوں میں بیماری تھی ما وعدن اللہ رسول اللہ غرور انہوں اللہ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے دھوکے کا وعدہ کیا نوزال اللہ کے بارے میں تو منافقوں نے یہ بات نہیں کہی تھی یہ بات انہوں نے رسول اللہ کے بارے میں کہی تھی اصل میں مسئلہ یہ ہے اللہ کے رسول کی توہین کرنا اللہ کی توہین کرنا ہے تو یہ منافقین مسلمانوں سے کہنے لگے کہ یہ نبی تمہیں روم فارس اور سپر پاور جو بڑی بڑی طاقتیں ان کی فتح کی خوشخبری سناتے ہیں کہ مسلمانہ تم غالب آ جاؤ گے یہ ملک میری امت فتح کر لے گی اور حالت یہ ہے کہ اب مدینے کا دفاعی مشکل نظر آتا ہے اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے علم غیب کا مذاق منافقوں نے اڑایا رسول اللہ جو بتاتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے بتاتے ہیں حضور کی توہین کرنا در حقیقت اللہ کی بے ادبی کرنا ہے <مِّنْهُم> گروہ نے کہا یا یاسرب اے مدینے والوں یہ چونکہ منافق تھے تو اب مدینے کا نام چینج ہو چکا تھا اور اسے یسریب کی جگہ پر مدینہ النبی کہتے تھے یسریب مانا اچھے نہیں تھے یہ صرف کے مانا ہے وباؤں بیماریوں والی بستی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس بستی کا موسم لوگوں کے لیے درست نہیں تھا لیکن جب حضور تشریف لائے تو یہ شفا دینے والی بستی بن گئی محققین کی ایک رائے ہے اور اسے دنیا تسلیم کرتی ہے مدینہ کی ہوا میں بھی شفا ہے اور مدینے کی مٹی میں بھی شفا ہے تو یہ چونکہ منافق تھے تو انہیں مدینہ تو نبی کہنے میں بھی شرم آتی تھی ان کا دل گوارا نہیں کرتا تھا تو انہوں نے یا آہل المدینہ نہیں کہا یا آہلا یسر حضرت شیخ عبدالحق الحق محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کو اس نام سے یاد مت کرو تو بعض شعرا ناتھ گوئی میں بھی مدینے کی جگہ یسرف کہتے ہیں یسرف کہتے ہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے شیخ عبدالحق الحق محدید دہلی علیہ نے اس سے منع فرمایا فرمایا اس کے معنی درست نہیں ہے تو انہوں نے کہا اے مدینے والوں مقام لکم آج تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے فرضی اب میدان جنگ چھوڑو اور اپنے گھر جاؤ اور اپنے گھر کی خبر لو حفاظت کرو اب دشمن آنے والے ہیں نبی اکن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ اطلاع دی گئی کہ دشمن اب قریب آ چکے ہیں تو آپ نے صحابہ صاحب سے مشورہ طلب کیا کسی نے کہا مدینے میں رہ کر دفاع کریں کسی نے کہا مدینے سے باہر جا کر حملہ کریں فیصلہ یہ ہوا کہ مدینے میں رہ کر دفاع کرنا ہے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ میں نے بعض مقامات پر یہ دیکھا ہے حضرت سلمان فارسی کی عمر بڑی لمبی ہوئی ہے اور آپ نے کئی مذاہب تبدیل کیے ہیں یہودی عیسائی ان مختلف مذاہب آپ نے اختیار کیے ہے لیکن آپ حق کی تلاش میں تھے جیسے ہی حضور کو دیکھا تو سمجھ گئے یہی حق ہے اور اسلام آپ نے قبول کر لیا تو آپ نے کہا کہ میں نے بعض مقامات پہ یہ دیکھا ہے کہ کافر لوگوں پر جب کافر حملہ کرتے ہیں جیسے فارس ہے روم ہے تو ان کی جنگی تدبیر یہ ہے کہ وہ خندقے کھود لیتے ہیں جب ان کی طاقت کم ہوتی ہے تو ایسے بڑے بڑے وہ گڑے کھود لیتے ہیں کہ دشمن اس گڑے کو پار نہ کر سکے یعنی وہ گھوڑے پر رہ کر بھی اگر چھنانگ لگائیں تو گھوڑا بھی اس گڑے کو عبور نہ کر سکے کراس نہ کر سکے اور اس گڑے کے اندر وہ لکڑیاں ڈال دیتی جب انہیں محسوس ہوتا کہ دشمن گھسنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس گڑے میں آگ لگا دیتے اور گڑے کے دوسری طرف مورچے باندھ کر مسلمان موجود رہتے اور تیر انداز وہ حفاظت کرتے تاکہ کوئی ان گڑوں کو عبور نہ کر سکے ورنہ آرضی طور پر پل بنایا جا سکتے ہیں اور ان گڑوں کو عبور کیا جا سکتا ہے لیکن جب فوج نگرانی کر رہی ہو اور ان گڑوں میں آگ جل رہی ہو تو پھر ان گڑوں کو عبور کرنا مشکل ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندقیں کھودنے کا حکم دیا تو مدینے کے ارد گرد خندقیں کھودی گئیں اور یہ کئی میلوں تک پھیلی ہوئی تھی اتنے بڑے بڑے گڑے کھودے گئے اگر آپ نے مدینہ منورہ کی سرزمین پر غور کیا ہو تو پتھریلی سرزمین ہے بعض مقامات پر تو وہاں پتھروں کی چٹانیں بھی تھیں تو کئی ایسے مواقع آئے کہ جہاں پر صحابہ کرام وہ مار مار کے تھک گئے لیکن وہ چٹان ان سے نہ ٹوٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ایک زور سے ضرب لگائی تو وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ تھی اکثر آپ ایسا لباس پہنتے جو ہم احرام میں پہنتے ہیں ہمارے یہاں تو اگر حج عمرے کے علاوہ اگر ہم احرام والا لباس پہن لیں تو لوگ مذاق اڑائیں لوگوں کو پتہ نہیں وہ سمجھتے ہیں یہ لباس احرام ہی میں پہن سکتے ہیں مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی اکثر آپ تیبند شریف جو احرام کی باندھی جاتی ہے اس طرح باندھتے اور کمیز پہننے کے بجائے چادر آپ رکھتے تو جب آپ نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا تو وہ چادر اونچی ہو گئی اور پیٹ مبارک پر صحابہ کرام کی نظر پڑی کہ حضور کے شک میں مبارک پر تین پتھر بنے ہوئے تھے یعنی کئی دنوں سے آپ بھوکے ہیں اور وہ آپ کی طاقت ہے اسی موقع پر حضرت جابر نے آپ کی دعوت کی اور حضور کے کان میں جا کر کہا کہ کھانا بہت تھوڑا سا ہے آپ اور ایک دو صحابہ کلام آ جائیں تو حضور نے فرمایا چلو بھائی سب چلو جابر کے گھر دعوت ہے اور یہ وہی واقعہ ہے کہ حضرت جابر بھاگے بھاگے گئے اور کہا کہ آج تمہیں رسوا ہو گیا پندرہ سو کرام آ رہے ہیں اور وہ تین دن کی بھوکے بھی ہیں کھانا تو دو تین افراد کا ہے تو آپ کی زوجہ نے کہا کہ آپ نے حضور کو یہ کہا نہیں تھا کہ صرف دو تین آئیے گا تو کہا یہ تو میں نے کہا تھا مگر حضور نے سب کو بلا لیا تو آپ کی زوجہ نے کہا جب حضور نے بلایا تو حضور اس کا انتظام کریں گے آپ فکر کس بات کی کرتے ہیں کہ ردود تشریف لائے اور آپ نے اپنا لعاب دہن مبارک حضرت جابر کے گھر میں جو آٹا تھا اس میں ڈالا سالن میں ڈالا اور فرمائے اسے ڈھک دو کھاتے رہے اور کھلاتے رہے یہاں تک کہ جب بعد میں ہٹا کر دیکھا گیا تو کمی ہونے کے وجہ اس میں اضافہ ہو گیا وہ یستا ادین فریقن النبیہ اور ان منافقوں میں سے گروہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کرتا ہے یا قولو اور وہ کہتے ہیں ان بیوتنا تنا ہمارے گھر اور کے معنی ہیں بے فکر ہیں مراد یہ کہ ہمارے گھر اب غیر محفوظ ہیں ہمیں ڈر یہ لگتا ہے کہ ہم محاذ جنگ پر ہیں پیچھے سے کوئی ہمارے گھر کو لوٹ نہ لے وما ہی بی اورا ان کے گھر غیر محفوظ نہیں ہے اللہ فرارا یہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ میدان جنگ سے بھاگ کر اپنے گھروں میں چھپنا چاہتے ہیں ولاؤ دو من اختریہ اور یہ ایسے کمزور لوگ ہیں یا تو منافق ہیں یا کمزور ایمان والے ہیں کہ اگر کافر ان پر داخل کیے جائیں چاروں طرف سے اور مدینے میں کافر آ جائیں ثم عل الفتنہ پھر کافر ان سے کفر کا سوال کریں ان سے کہا جائے کہ کافر بن جاؤ تو یہ ایسے کمزور ایمان والے ہیں کہ کابروں سے ڈر کر یہ اسلام کو چھوڑ دیں گے لا تو ضرور یہ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے وما تلب بسو بہا یسی اور وہ اسلام پر زیادہ دیر قائم نہ رہ سکیں گے ایمان ان کا کمزور ہے والا قد کانو آحد اللہ من قبل اور بے شک اس سے پہلے اللہ نے ان سے وعدہ لیا اور انہوں نے اللہ سے سچا وعدہ کیا تھا کہ ہم ہر موقع پر اسلام کے لیے جانوں کے نذرانے دیں گے لا یو وون انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم پیٹ دے کر نہیں بھاگیں گے مگر اب وہ بھاگنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں اگر ان آیتوں پر آج بھی مسلمان عمل کرے اور کافروں کو یہ پتہ چل جائے کہ مسلمان اپنی جان دے دیں گے یہ میدان جنگ سے نہیں بھاگیں گے تو کافر کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں پہ حملہ کر سکے یہ دیکھتے ہیں مسلمان بزدل ہو گئے اسی لیے وہ شیر ہوتے ہیں وکانا آحد اللہ مسکولہ اور اللہ کے عہد کے بارے میں ان سے ضرور سوال کیا جائے گا کل لئی یون فہ اے محبوب آپ فرمائیے لئی یون فہق بھاگنے کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان فرڑ تو منل مؤ تھی اگر تم موت سے بھاگو یا قتل سے بھاگو اگر تمہارا آخری دن آ گیا ہے تو تم جہاں بھی ہو تمہیں موت ضرور آئے گی بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں وہ عز اللہ تمہ اللہ قدیلا اور اگر تم موت سے بچ بھی جاؤ تو تھوڑا عرصہ تم دنیا میں رہو گے پھر ایک نہ ایک دن مرنا ہے قل اے محبوب آ فرمائی منظی یا سم کم مین اللہ ان اراد ابکم سو ان کہ بتاؤ اللہ کے غذب سے تمہیں کون بچائے گا اگر اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل کرنا چاہے او اراد ابھی کم رحما یا اگر اللہ تعالیٰ تم پر رحمت کو نازل کرنا چاہے تو کیا کوئی رحمت کو روک سکتا ہے تو تم اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا ولا یا جدون الہدون اللہ کی ولی ولا نسی اور ان کافروں کا اللہ کے مقابلے میں ان منافقوں کا اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار خد یعلم اللہ بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے المعوقین منکم تم میں سے جو جہاد سے روکنے والے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں اللہ انہیں جانتا ہے والقائلین اور ان کہنے والوں کو بھی جانتا ہے جنہوں نے بھائیوں سے یہ کہا کہ آ جاؤ ہماری طرف اپنے رشتے داروں سے انہوں نے کہا ہمارے ساتھ آ جاؤ اور جہاد میں نہ جاؤ واسا اللہ قلی یہ جنگ کو تیار نہیں ہوتے مگر تھوڑا بہت صرف اور صرف مال کے حصول کے لیے جب انہیں فتح کی امید ہوتی ہے تبھی وہ میدان جنگ میں جاتے ہیں اش حتن علیہ یہ کافر تمہاری مدد کرنے کو کبھی بھی تیار نہیں ہے یہ منافقین یہ کمزور ایمان والے تمہاری مدد کرنے کو تیار نہیں ہے فیضا جا الخوف رئیتا ہوں یم ور علی کا تدور آپ نے دیکھا ہوگا انسان تو خوف تاری ہو تو اس کی آنکھیں بار بار گھومتی ہیں اور گھبراہٹ اس پر تاریخ ہوتی ہے جب خوف آتا ہے تو تم دیکھو گے کہ ان کی آخیں گھوم رہی ہیں کل لری یوگ شاہ ہی منل موت گویا کی موت ان پر چھا گئی ہے کسی جانور کو زبا کرنے کے لیے جب لٹایا جاتا ہے تو آپ اس کی آنکھ دیکھیں کہ وہ ادھر ادھر گھوم رہی ہے تو یہ منافقین کافروں سے ایسا ڈرتے ہیں جن کے ایمان کمزور ہیں وہ بھی ایسا ڈرتے ہیں کہ کافر آئے تو گھبراہٹ کے مارے ان کی آنکھیں ادھر ادھر گھوم رہی ہیں فعدہ بل خوف پھر جب خوف دور ہو جاتا ہے سلحم تو وہ تانے دیتے ہیں تمہیں بے السینتن تیز لوہے کی طرح زبانوں سے اشی حیطن الخیر مال کی لالچ میں مساو تانے دیتے ہیں کہ تم نے یہ کیا تم نے فلا موقع پر جنگ کے اس لمحے پر بہادری کا مظاہرہ نہیں کیا یعنی اپنے آپ کو بہادر ثابت کرنے پر وہ لگے رہتے ہیں اور مال کے لالچ میں مال غنیمت کے لالچ میں یہ ساری باتیں وہ کرتے ہیں اولائکہ لم یؤمنون یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان نہ لائے فَأَحْمَتُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ پس اللہ نے ان کے تمام اچھے عامال برباد کر دیئے کیونکہ جب ایمان ہی نہیں تو اچھے عامال قبول نہیں ہوں گے وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيغًا اور یہ سب کچھ کرنا اللہ پر آسان ہے يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُونَ جب تیز آنڈھی چلی اور کافر بھاگ گئے۔ تو یہ منافقین اور یہ کمزور ایمان والے یہ سمجھے کہ ابھی تک لشکر نہیں گئے ابھی تک ان پر یہ خوف کافروں کا تاری تھا وہیں یا دل اور اگر یہ لشکر دوبارہ آ جائیں یا تو وہ تمنا کریں گے لو أَنَّهُمْ باد فِي آرا کاش کے وہ دیہاتوں پہ بھاگ جائیں اگر انہیں پتہ چل جائے کہ یہ لشکر جو بھاگ گیا ہے یہ واپس آ رہا ہے تو اب یہ موقع سمجھ کر دیہاتوں میں بھاگ جائیں گے پہلے اس لیے نہ بھاگ سکے کہ لشکر اچانک آ گیا تھا اگر ان کو موقع مل جاتا تو یہ مدینے سے نکل کر بھاگ جاتے یس النا پھر وہ دیہاتوں میں جا کر لوگوں سے پوچھتے ان ام تمہاری خبروں کے بارے میں بھئی مسلمانوں کو کیا ہوا اور پھر جب دیکھتے کہ مسلمان فتح یاب ہو گئے تو پھر جھوٹے بہانے بناتے اور کہتے ہیں ہم باہر اس لیے نکل گئے تھے کہ ہمیں محسوس ہوتا کہ تم شکست کھا رہے تو ہم کافروں پر حملہ کر دیتے ولو کانو فیکم اور اگر یہ تمہارے درمیان بھی ہوتے ما قاتلو الا قلیلا تو وہ جہاد میں حصہ نہ لیتے مگر تھوڑا صرف نمود و نمائش کے لیے